<تصفيق> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن أول بيت وضع للناس في مكة المبارك معذ للعالمين ان ناولا ری انشک پہلا گھر روز عالم دا تھی جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا للہ بھی یقیناً وہی ہے جو دیبکا تھا مکہ میں ہے مباحق بڑی برکت والا ودن اور ہدایت والا دلعال جہانوں کے لیے جہان والوں کے لیے یہودیوں کی طرف سے ایک شبہ اور احتراج وہ یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام السلام نے شام کی طرف عجرت کی اور ان کے تمام کی تمام تربیاں جو ان کی اولاد میں سے تھے وہ شام میں ہوئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کاروا کو اپنا قبلہ بنا لیا تو یہ ملت ابراہیمی کے متبے کیسے مانگ ہے ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت شام اور شامی انبیاء سارے کے سارے ان کا قبلہ بیت المقدس تو ملت ابراہیمی تو بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہے یہ مسلمان کا گا صبح کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں یہ ملت ابراہیمی کے متبے اور اس کے پیروار کیسے ہوئے یہ ان کا صبح تھا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہاں اس صوبے کا جواب دیا اور فرمایا ان سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بطور طبلہ مقرر کیا گیا ہے وہ وہ گھر ہے جو بکا یعنی مکہ کے مقرر نامے ہے مبارکہ محدل العالمین یہ بابرکت ہے اور چہانوں کے لیے ہدایت ہے فی آیا کے نام اس میں کئی طرح کی نشانیاں ہیں مقام کی براہین بمن دا آمینہ اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس دھا کے پانی ہے کیونکہ اس میں وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اسے تعمیر کرتے رہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے تو لہذا یہی ابراہیمی فضلہ ہے کیونکہ بیت المقدس تو اللہ کے چالیس سال بعد تعمیر ہوا سیدنا ابو سید نا ابو ذرا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روے عرض پہ سب سے پہلا ہر اللہ کا کون سا ہے کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ نے فرمایا مسجد حرام پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی تو آپ نے فرمایا مسجد افسا سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنی مدت ہے ان کے ماں بہن فرمایا چالیس سال پہلے مسجد حرام بنی اس کے چالیس سال بعد مسجد افتا بنائی گئی تو پہلا گھر بیت اللہ ہے خانہ کاغا ہے مسجد حرام ہے تو یہ ایک تو پہلا ہے دوسرا اس میں کئی ایک واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا قبلہ بیت اللہ ہے کاغذ اللہ ہے تیسری بات یہ کہ بابن داخلہ ہوا امینا جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی بیت اللہ میں پاتا تو میں بھی اس کو وہاں پہ وہ قتل نہیں کیا گیا یعنی اس کی حرمت تعظیم عظیم و اخترام تو ذہنیت سے فلا آ رہا ہے تو یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ شہ رسول اللہ وہ ابراہیمی قبلہ ہے و اللہ اور اللہ کے لیے ہے الناسی لوگوں پر ہجل رہی تھی اللہ کا حج کرنا منصف آلیہ سبیلا جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے تو منقافا جس نے فکر کیا تھا ون تو یقیناً اللہ تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے بہت بے پرواہ ہے اس آیت میں اللہ صحت نے ولی اللہ علنا کی عز البئی کی منیست آئل ہی قبیلہ کہ لوگوں پر فرض ہے اللہ کی خاطر ریت اللہ کا قصد کرنا ہر اس بندے پر جو اس کی درخت راستے کی طاقت رکھے یہ فرما کے اللہ تعالی نے حج و عمرے کی تربیت کا اعلان کیا ہے اور عبادات میں سے یہ حج واحد وہ عبادت ہے کہ جس کی فرضیت سے پہلے اللہ نے خلوص کا ذکر کیا ہے ورنہ اللہ کی خاطر ہے الرناس لوگوں پر فرض ہچ جس گئی اللہ کا فصل بیر اللہ کا حج من منی طویلا اس پر جو اس کے کی راستے کی طاقت ہے اخلاق کو اللہ کو چھایا ہوا تھا نے مقدم کیا ہے کہ حج بیت اللہ کا مقصد اخلاص ہونا چاہیے حلوث للہیت نیت ہو حاجی صاحب ہو خاجی صاحب حلوانے کے لیے بیت اللہ کا حج نہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے بیت اللہ کا حج عبادتیں نیم پلیٹ لکھوانے کے لیے نہیں ہوتی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی اس میں اخلاص مقدم اللہ کی خاطر ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اللہ کی خاطر نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں اور ریا کا تو کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و ہوگا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا صاحب کے رام اللہ یا نہیں بجنا نیکی کا کام کیا کرتے اور پھر ریا کاری سے ڈرتے کہ کہیں ہمارا یہ کام ریا میں شبار نہ ہو جائے آج को جو بندہ حج کر کے آتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھوانا اور کہلوانا شروع کر دیتا ہے حاجی صاحب سب کو پتا کرنے کے اس نے حج کیا ہے تو یہ کوئی اچھی صفر اور اچھی عادت نہیں ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک ہی بار ہوتی ہے لہذا کوئی بندہ حاجی کہلوا لے تو کیا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا ہے نہ صحابہ کرام طابرین صبح طابرین کسی نے نہیں کہلوایا تو حج آج ہی کہلوائے ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ایک بار ہے لیکن اگر کوئی بندہ نقلی حج کرے تو زندگی میں کئی حج کر سکتا ہے عبادتیں تو کچھ ایسی بھی ہیں جو زندگی میں ایک بار فرض ہیں ایک بار ہی ہوتی ہیں اور بندہ دوبارہ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا کوئی اپنے نام کے ساتھ شامل کر لو مثال کے طور پہ فتنا کرنا عبادت ہے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض ہے زندگی میں ایک بار کوئی دوبارہ ختمہ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا تو پھر نام کے ساتھ لکھنا چاہیے حاجی فضر کریم المختون پتا چلے حاجی دیا ہوا ہے ختمہ بھی دیا ہوا ہے عبادات بادت کام کے لیے ہے نہیں وہ اللہ کے لیے ہے ورنی اللہ, اللہ کے لیے ہے ارم نام لوگوں پر فرن پچ گئی بی. بیس اللہ کا حج یہ بیت اللہ کا حج کرنا حج عمرہ حج ہے اور حج بھی حج ہے عمرے کو حج اکبر اور حج کو حجے اکبر کہا جاتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یوم عرافات جمعے کے دن آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اکبر کہا جاتا ہے دونوں حج ہیں حجر گئی بیت اللہ کا قصد کرنا جس کے پاس عمرہ کرنے کی کے ہے وہ عمرہ کرے اور جس کے پاس حج کرنے کی کے ہے اس پر حج پل ہے حج کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردھان اس نام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا رمضان بال کے روزے رکھنا زکات ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کے ساتھ میں تو یہ جو اسلام کے پانچ بنیادی رضام ہیں نا ان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر بندہ چھوڑ دے تو اسلام کی بنیاد ہے جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہیں تو و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکا کی ادائیگی رمضان کے عہدے رکھنا جیس اللہ کا عج کرنا ان میں سے ایک رکن بھی بندہ اگر چھوڑ دے تو اسلام ختم ہو جاتا ہے باقی بھی فرائض ہیں اللہ نے بڑے کام فرق کیے ہیں انسانوں پر مسلمانوں پر لیکن باقی فرائض اور ان بنیادی فرائض میں یہ فرق ہے کہ باقی فرائد اگر بندہ چھوڑ دے تو کافر نہیں ہوتا اسلام نہیں رہتا ہے لیکن یہ بنیادی ارکان چھوڑ دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کا خارا اور اس نے کفر کیا فعم اللہ عظیم عالمی تو یقینا اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے بے پروار تو اشتہج کے باوجود حج نہ کرنا حج کو ترک کر دینا یہ کفر ہے اللہ سنکھا ہوا تو عالیہ نے کے افتتاح من استطاع ہی صدیلا اختاق استطاعت سے زاد اوور و گا سفر سچ اور سواری یہ استطاعت ہے اس کے پاس زیادہ راہ ہو اور سواری ہو آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور وہاں پر قیام کا رہنے کا کھانے پینے کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو تو اس کے پاس اس کے ساتھ ہے اور احتساب کے بعد بندے پر حج فرد ہو جاتا ہے اس پر کرنا لازم اور ضروری ہے اسی طرح اختساب سے مراد جسمانی استکاہٹ بھی ہے کہ بندے کا جسم بھی قابل ہو کہ حج کر سکے صحت اس کو اجازت نہیں دیتی اس کا جسم حج کے قابل نہیں ہے تو پھر وہ خود حج پہ نہ جائے لیکن اگر مال ہے جسمانی استطاعت نہیں ہے مالی استطاعت ہے تو کسی دوسرے کو حج کروائے اس کی طرف سے خریدا حج کوئی دوسرا بندہ ادا کرے ایسا بندہ جس نے اپنی طرف سے پہلے حج کیا ہوا ہو ایک آدمی وہ کہہ رہا طالب کہتا اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نے پوچھا یہ شگرما کون ہے کہتا ہے میرا بھائی ہے جب کریبی ہے آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہے کہتا کہ نہیں آپ نے فرمایا ہجا ان پہلے اپنی طرف سے حج کر اس کے بعد ماں کی طرف سے حج کرنا تو حجے بدل کسی دوسرے کی طرف سے جو آپ حج کرتا ہے اس کے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج کر چکا ہو اور حج اس کی طرف سے کیا جائے گا جس کے پاس بزنی افتتاح نہ ہو خبر سب قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندوں پر خریدا ہے حج اور میرے باپ پر حج اس وقت پر ہوا ہے کہ جب وہ بہت برے ہو چکے ہیں اور پر نہیں بیٹھ سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں آپ نے سنوایا ہاں اس کی طرف سے حج کر یہ حجت البا کی بات ہے کئی بماری کی بات ہے اسی طرح جو آدمی سہم احتساب ہے اس پر حج فرض ہے لیکن مصروفیات کی وجہ سے اور کسی شرح قدرتی کی نہ پر حج اس کا رہ جاتا ہے ٹکا کے بندہ فوت ہو گیا اب اس کے ترکے میں سے قرض ادا کیا جائے گا سب سے پہلے ترکہ تقسیم کرنے کے لیے سب سے پہلے مرنے والے کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے پھر جو مار باقی بچے اس میں سے اس کے قرضوں کو ادا کیا جاتا ہے پھر جو مال باقی بچے قرض ادا کر کے اس میں سے ایک تہائی مال سے اس کی وصیتیں پوری کی جاتی ہیں اگر اس نے وصیتیں کی ہو وصیتیں پوری کرنے کے بعد باقی مال جتنا بچتا ہے وہ اس کے براثا میں کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے تو فرض کی ادائیگی میں آج بھی شامل ہے اگر وہ ساری افتتاح تھا اس پر حرج تھا لیکن کسی ردر کی بنا پر وہ حج نہیں کر سکا تو اس کے سرکے میں سے اس کی طرف سے حج کیا جائے گا یہ حج بھی اس پر فرض ہے سب یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض تھا کر نہیں سکا گندا فرض ہو گیا تو کیا اس کی طرف سے حج کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخب اللہ اللہ کبھی ادائیگی کرو فہب احب قبل خواہ اللہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے اس کا تم اپنا فرض باقی ادا کرتے ہوئے اللہ کا فرض ہے اسے بھی ادا کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک بٹے نے پوچھا والد حج عمرانی کر سکتا کیا میں کروں پر حج ان ابھی کا وقم ابھی کا اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر حج کرنے کا بھی حکم دیا عمرہ کرنے کا بھی حکم دیا تو جس پر عمرہ فرض ہے اپنی زندگی میں نہیں کر سکا اس کی طرف سے عمرہ کیا جائے گا جس کے اوپر حج کر سکتا زندگی میں نہیں کر سکا اس کی طرف سے حج کیا جائے گا زندہ آدمی جس کے پاس مالی اقتصاد ہے لیکن بدنی افطاق نہیں ہے تو اس کی طرف سے حج یا عمرہ جو اس کی افطاق ہے وہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے اور جو پتا کرتا ہے کھاتا پیتا ہے مالی افطاق بھی ہے بدری افطاق بھی ہے اس کی طرف سے حج یا عمرہ نہیں کیا جائے وہ خود جائے حج کرنا ہے خود جائے عمرہ کر دیں کئی لوگ ایسے مل جان کاروبار میں مصروف ہیں اور وقت نہیں دے سکتے ایسے بد وقت بھی ہیں کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم عمرہ بار آؤ حج آؤ تو یہ جو ساحد افتتاح ہیں مالی افتتاح بھی موجود ہے بدری استتاح بھی موجود ہے اس کے وہ وجود حج عمرے کے لیے نہیں جاتا بلکہ کسی اور کو بھیجتا ہے اس کی طرف سے یہ فریدہ ادا نہیں ہوگا جو معذور ہے اس کی طرف سے یہ فریدہ ادا ہو جائے من منقافورہ اس پہ یہ بندہ بھی حامل ہے افتتاح ہے مالی بھی بدنی بھی لیکن خود نہیں جاتا منصاف را جو فکر کرے پر ان اللہ علیہ انہوں نے یقین اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے بے پرواہ حافظ ابن کثیر نے ابو اسماعیتی ابو وقت اسماحیتی کے صنعت سے امیر ابن میں نہیں اور تعالیٰ کا غور نقل کیا ہے صحیح صنع کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو شخص حج کی استعاب رکھتا ہے اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے برابر ہے چاہے یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے کرنا پڑتا ہے مسلمان ہے کام باقی ادا کرتا ہے استطاط ہے حج نہیں کرتا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے اس کے لیے برابر ہے اللہ شہید اللہ کی آیات کا فکر کیوں کرتے ہو اور اللہ ان کاموں پر ہے جو تم کرتے ہو پُل کہتی یا تم اللہ کے راستے سے اسے کیوں روکتے ہو من ہاں مانا جو ایمان لایا تب گنا حایبا اس میں گجی تلاش کرتے ہوئے تو ان تم شہدا اور تم گواہ ہو تو غافلات اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شبوہات کی تردید کی ان کے شکوق کو شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اہل شبوہات کو اہل کتاب کو ڈانس پلا رہے ہیں جو ش پیدا کرتے ہیں لیکن کتاب انہیں کاٹا جا رہا ہے کہ تم ایک تو خود ایمان نہیں لاتے پھر اوپر سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں طرح طرح کے فکنے اور شوشے چھوڑ کے رہے حق سے تم گبراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور یہ کر بھی سب کچھ جان بوجھ کے رہے ہو لائے گی میں نہیں جانتے ہیں جاننے بوجھنے کے بجود ایسا کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ کرتوت خوب معلوم ہیں اور تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی یا ایو اللہ دینا فریس فریقا من الذین کتاب یدو کم بڈ ایمان کا فرین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی یدو تم بڈ ایما جکم تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے کی حالت میں لوٹا دیں گے یعنی تمہیں دوبارہ پھر سے کافر بنا دیں گے یہ ان کی خواہش اور کوشش ہے وہ کئی فرصت اور تم کیسے افر کرو گے وہ تم علیہ اللہ حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تم رسولو ہو اور اس میں اس اللہ کا رسول تمہارے تم اندر اللہ کا رسول موجود ہے تو میں یا اور جو اللہ کو مضبوطی سے نام لے یعنی اللہ کے دین کو تو بدرج یا علاقے مستقین تو وہ سیدھے رابطے کی طرف ہدایت دیا گیا تو اللہ سبحانہ چانہ ہوا تعالی نے یہاں پہلے اہل کتاب کے شبوہات کا پہلے شبوہات کے شبوہات کا اضافہ کیا پھر اس کے بعد پہلے کتاب کو ڈانٹا کہ اپنے ان کرتوتوں سے باہر آ جاؤ اور پھر اب مسلمانوں کو اہل ایمان کو اللہ سبحانہ ہوگا تعالی اللہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ان کی باتیں ماننے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ان کی نہ ماننا جو اللہ نے تم پر وحی نازل کی ہے تم نے وہ ماننی ہے اللہ تعالیٰ کے نادر کردہ دیر کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی اور کرنی ہے ایمان کے بعد اس کی حالت میں لوٹا دینے سے برا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بھی ہے چل پڑتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان پھر آپس میں لڑتے ہیں خواہش کا فتنہ جب بھی ضہور پذیر ہوا ہے تو اس کے پیچھے کافروں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کافر ہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف برابر پر وارتے ہیں فارسی لوگ پیدا ہوتے ہیں فتنا خوارج ضہور پذیر ہوتا ہے نتیجہ تر مسلمانوں کی ہی تباہی ہوتی ہے کچھ تو خون مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا تھا میرے پاس تم کافی نہ بن جاؤ بھائی برے بریکا واٹ کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے ہو یہ جو مسلمانوں کا ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والا کفر ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے والا یہ کفر کفر اکبر نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا کفر نہیں ہے بلکہ اسلام میں رہ کر کفر ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ ایسا فخر نہیں کہ جس کی وجہ آپ سے فارغ ہو جائے ایسا ہوتا مسلمان ہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ بھرانا ہوگا نے دونوں لڑنے والے مسلمان گروہوں کو مومن بھی قرار دیا ہے وہ ان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نفرتا تالوس بَيْنَهُمَا فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑے تو قسر و تقار کرے تو ان کی صلح کروا دو یعنی آپس اپنے لڑنے کے لوگ مسلمان ہی ہے لیکن مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کام کفر والا ہے کام غلط ہے بہرحال دائر اسلام سے اس کے بندہ خارج نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ تمہیں کفر کی حالت میں لوٹانا چاہتے ہیں اور تم کفر کیسے کرو گے تو تسلا علیکم آیات اللہ علیہ تم پر تو اللہ کی ہی پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات بھی بینات کی تم پر تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کے موجود ہوتے قرآن کے ناول ہوتے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو ابنی اباس اللہ علیہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں اوس اور حضرت کے درمیان بڑی لڑائی رہی ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو کچھ آپس میں ہوا اوسف حضرت کے ماں بہن زمانہ یا اہلیت میں تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تو وہ دونوں اوسف حضرت دونوں قبیلے غصے میں آگئے اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے اسلحہ لینے کے لیے اٹھے تو یہ آئنالی پتخرا بلّہ ہی وہ کئی پتخر پتلا علیکم آیا کہ آپ اس میں لڑنے والا پفر تو کیسے کر سکتے ہو پمپر تو اللہ کے آیات دعوت کی جا رہی ہے وقرت اسے منا کیا وفیق رسول ہوا تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے ندیت